حبیبلام علی قیا نبی اللہ ولا علی و اسحاب قیا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالیشان ہے جنتی جنت میں علمائے کرام رحمہم اللہ وسلام کے محتاج ہوں گے اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ عزوجل کے دیدار سے مشرف ہوں گے اللہ عزب اللہ فرمائے گا تمنؤ علیہ یعنی مجھ سے مانگو جو چاہو وہ جنتی علماء کرام رحمہ اللہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے اپنے رب کریم سے کیا مانگے وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام رحم اللہ السلام کے محتاج سے جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے سورہ معدہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے ولاونسمی ودوان اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو وہ ترجمہ کنز المان اور صبر اور نماز سے مدد چاہو جب حضرت سیدنا سکندر ذلقر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانے میں مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یا کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے اس قوم کے افراد سے اشاد فرمایا نونی بکو ترجمہ کنز ایمان میری مدد طاقت سے کرو یوں سول اللہ یوں سور ترجمہ کنز المان اگر تم دینِ خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا حضرتِ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا من انفاری الاللہ قال الحواریون نحن انسار اللہ ترجمہ کنزل ایمان کون میرا مددگار ہوتے ہیں اللہ عز ودل کی طرف حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں کنزول وَجِبْرُ ایمان تو بے شک اللہ عز ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مذکورہ آیات مبارکہ تذکرہ ہے ان میں اور کا یعنی ہی س... تجھ... تجھ ہی سے مدد چاہیں میں بظاہر تعارض یعنی ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں کہ کا میں حقیقی مدد مانگنے کا ذکر ہے اور دیگر آیات مبارکہ میں اللہ عز و جل کی اجازت سے دوسروں سے مدد مانگنے کا بیان اب بندوں سے مدد مانگنے کے متعلق احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں امام قدس نورانی نے اپنی کتاب کبیر جیل سترہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ پر یہ روایت نقل کی ہے نبی پال صاحب لولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی یارو مددگار نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے یا عباد اللہ آئی یا عباد اللہ آئی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا امام سرہ النورانی نے اپنی کتاب معجم کبیر جلد دس صفحہ نمبر دو سو سترہ پر یہ حدیث نقل کی ہے خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب سعدی کو امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے دین نشین ہے جب تم میں سے کسی کی کسی ایک کی سواری یعنی جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے یا عباد اللہ عش یا عبادت اللہ عش یعنی اے اللہ کے بندو روک دو اے اللہ کے بندو روک دو اللہ عز کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمت اللہ مرکات جلد پانچ صفحہ نمبر دو سو پچانوے پر لکھتے ہیں بعض ثقہ یعنی قابل اعتماد علمائے کرام رحیم اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشائق کرام رام اللہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے امام نومی رحمت اللہ القوی اپنی کتاب, ال... اپنی کتاب, ال... اپنی کتاب ال... اذکار کے صفحہ نمبر 181 پر لکھتے ہیں میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا انہوں نے یہ کلمات کہے یا عباد اللہ اشبیسو یعنی اے اللہ کے بندوں اسے روک دو اللہ عزوجل نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا مزید فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں یعنی اللہمہ نووی رحمت اللہ تعالی ایک قافلے کے سفر میں تھا اسی قافلے کی ایک سواری بھاگ گئی وہ اس کو روکنے سے عاجز آگئے میں نے یہ کلمات کہے تو بغیر کسی اور سبب کے صرف ان کلمات کی وجہ سے وہ سواری اسی وقت رک گئی ولہ لیں گے فریاد کو پہنچیں گے واللہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سلا تو سلامیہ رسول اللہ مالیہ کے زندہ افراد ایک دوسرے کی امداد کر سکتے ہیں کرتے بھی ہیں مگر جو حضرات دنیا سے پردہ فرما گئے ان سے مدد مانگنا تو شرک ہی ہوا وسوسے کا جواب پہلے تو یہ ذہن نشین فرمالی جئے کہ آیات مبارکہ ایا کا یعنی اور تجھ ہی سے مدد چاہیں میں زندہ مردوں کا مردہ کی کوئی قید نہیں ہے لہذا جب زندوں کی مدد کے آپ قائل ہو گئے تو وفات یافتوں سے مدد ماننا اور ان کا مدد کرنا بھی انشاء اللہ اور انشاء اللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ جن کی وفات جن وفات شدگان سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ در حقیقت مردہ نہیں بلکہ با اذن الہی زندہ ہیں آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ حضرت سیدنا موسا کلی ملا نبی و علی وسلام نے اپنی وفات ظاہری کے دھائی ہزار برس بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں پچاس نمازوں کے بجائے پانچ نمازیں کرا دی اللہ تعالی جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ نمازیں پانچ رہیں گی مگر پچاس مقرر فرما کر پھر دو پیاروں کے ذریعے سے پانچ مقرر فرمائیں لہذا جو فوت شدگان کے کی مدد اور تعاون کے قائل نہیں ان کو چاہیے کہ روزانہ پچاس نمازیں پڑھا کریں کیونکہ پانچ نمازوں کے تقرر میں غیر اللہ کی مدد شامل ہے پوری حدیث پاک ملاحدہ فرمائیے چنانچہ حضرت سیدنا اللہ نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی, صل تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے طلوع آفتاب کا وقت چھ بج کر آٹھ منٹ چھتیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑ سکتے ہیں آج طلوع آفتاب کا وقت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 صلی اللہ تعالی علی محمد صلو صلی صل اللہ تعالی علی محمد چناتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں جب میں موسا علیہ سلاۃ وسلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسا علیہ سلاۃ وسلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعالی علیہ کی رب تعلی کے پاس لوٹ کر جائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی میں لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ اللہ عزل کے پاس گیا ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا جب پھر موسا علیہ سلاد کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا اللہ عز و جل نے فرمایا اچھا پانچ ہیں اور پچاس کے قائم مقام ہیں کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی موسا علیہ سلاد سلام کے پاس لوٹ کر آیا انہوں نے کہا پھر اللہ تبارک و تعالی کے پاس لوڑ جائیے میں نے جواب دیا مجھے اللہ تعالی اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانِ زیان ہے ان اللہ حر على الارض اتاکول اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق یعنی اللہ تعالی نے انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علی مسلط و السلام زندہ ہیں نیز صحیح احادیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حج ادا فرماتے اور اپنی اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں سنانچہ حضرت سیدنا انف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زلدہ ہیں نماز پڑھتے ہیں حضرت سیدنا امام مناوی علی رحمت اللہ الكافی نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے علماء کرام علی رحمت الرب العنام فرماتے ہیں بعض اوقات انسان مکلف نہیں ہوتا پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال ادا کرتا ہے جیسا کہ انبیاء کرام علی مسلط وسلام اپنی قبروں میں نماز انبیاء کرام علی مرضوان کا اپنی قبروں میں نماز پڑھنا حالانکہ آخرت دار عمل نہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب میں رات حضرت موسا علی سلاۃ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا وہ صرف پیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اے سی کے فقط آنی ہے پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح تو سب کی ہے زندہ ان کا جسم پر ان جسم پر نور بھی روحانی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السید یا, یا رسول اللہ اللہ عز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہچانے کی سعادت نصیف فرمائیں آمین بجاہ نبیلمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد عاببیب اللہ تلام عن قیاانبی ولا علیٰ وصحاب قیا نور اللہ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 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم جہابی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی صلی اللہ علی محمد. و و یا رسول اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد للہ تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے متعدد شعبے میں شعبے ہیں جن کے ذریعے دنیا میں اسلام کی بہاریں لٹائی جا رہی ہیں انہی میں ایک شعبہ مدنی چینل بھی ہے جس کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں ٹی وی کے ذریعے گھروں کے اندر داخل ہو کر دعوت اسلام دعوت اسلام کا دعوت اسلامی کا اسلام کا پیغام عام کر رہی ہے مدنی چینل دنیا کا واحد چینل ہے جو کہ سو فیصدی اسلامی رنگ میں رنگا ہوا ہے اس میں نہ فلم ڈرامے نہ گانے باجے اور عورت اور نہ ہی عورت کی نمائش ہے نہ ہی کسی قسم کی موسیقی الحمدللہ للہ اللہ مدنی چینل کے ذریعے کئی کفار دامن اسلام میں آ چکے ہیں بے شمار بے نمازی نمازوں کے پابند بنے ہیں اور لات افراد گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں پر عمل کرنے لگے ہیں مدنی چینل کی برکتوں کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی ایک مدنی بہار ہو ہونا ایک اسلامی بھائی نے مجھے برقی ڈاک یعنی امیر دامت کو کہ ذریعے ایک مدنی بہار پیش کی اس کا لبے لبے لباب ہے آج کل یہ حال ہے کہ دوران گفتگو اکثر اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ایک بار حیدرآباد باب ال اسلام سنگھ سے بابول مدینہ آئے ہوئے ایک اسلامی بھائی نے چند اسلامی بھائیوں کی موجودگی میں کہا میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میری بہن جو کہ انتہائی غصلی طبیعت کی ہے اگر کبھی کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر ملاقات میں پہل نہیں کرتی میری بھابھی اور بہن میں چند معاملات کی بنا پر آپس میں چپکلس ہوئی اور بہن نے بات چیت بند کر دیش نے اتفاق سے اسی رات دعوت اسلامی کے ہر دل عزیز سو فیصدی اسلامی مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ نشر کیا گیا جس میں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا ذہن دیا گیا میری بہن نے جب وہ مدنی مذاکرہ سنا تو الحمد للہ میری وہی غفیلی بہن جو بڑھ کر کسی سے ملاقات نہیں کرتی تھی اب خود آگے بڑھی اور اس نے میری بھابھی سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ معافی بھی مانگی اور دونوں میں سلاح ہو گئی میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں ابھی جو آپ نے مدنی بہار ملاحظہ کی اس کے آغاز میں لکھا ہے دوران گفتگو اکثر اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ غیبت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو واقعی ایسا ہی ہے خود اس مدنی بہار میں بھی چار غیبتیں کی گئی ہیں البتہ ان غیبتوں کو گناہوں بھری غیبتیں نہیں کہیں گے کہ گناہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی معین یعنی مخصوص فرد کی غیبت ہو یہاں مدنی بہار میں قیب کے حوالے سے صرف بہن کا تذکرہ ہے مگر کون سی بہن یہ تے نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ قائل کی, کی گئی کی کئی بہنیں ہوں ہاں جس کے سامنے مدنی بہار بیان کی اس کو معین بہن کا معلوم ہے یا یہ جانتا ہے کہ قائل کی ایک ہی بہن ہے اور مدنی بہار بھی بغیر شرعی اجازت کے بیان کی گئی ہو تو اب وہ چار ریبتیں گنا گناہوں گناہوں ہیں حال گفتگو میں احتیاط کا ذہن دینے کے لیے اس مدنی بہار میں موجود چار ریبتوں کا ذکر کیا جاتا ہے نمبر ایک میری بہن انتہائی غفیلی ہے نمبر دو تتین اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو خود سے بڑھ کر سلوح کی صورت نہیں بناتی یہ دونوں غیبتیں دو مرتبہ کی گئی ہیں بہن اور بھاوی کی آپس میں چپکلش اور ناراضی کا تذکرہ کرنا گھر کا راز فرش کرنا ہوا جو کہ ایک ناشائستہ حرکت اور من جملہ اسباب غیبت ہے اس مدنی بہار کو بیان کرنے والے اسلامی بھائی نے اپنی بہن کے غسیلی ہونے وغیرہ کا تذکرہ اگر اس نیت سے کیا ہے کہ اس سے سنتوں مدنی, سنتو مدنی چینل کی تشہیر ہو اور لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتا چلے تو یہ ایک بہت اچھی نیت ہے مگر ایسے موقع پر اشارے کنائے میں بات کرنی انسب یعنی مناسب تر ہے یعنی نام لیے اور علامت ظاہر کیے بغیر اس رمز یعنی اشارے میں بات کرے کہ مخاطب یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ کس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے مثلاً یوں کہیں۔ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کی بہن غسیلی تھی مگر اس دوران سنجیدہ انداز ضروری ہے ورنہ مخصوص انداز میں مسکرانے وغیرہ سے ہو سکتا ہے کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ یہ خود سنانے والے کا سنانے والے کے گھر کا قصہ ہے الہی اپنی رحمت سے تو حکمت کا خضار دے حق حق سلیم مولا فہے شہے ش... فہ مدینہ دے خدایہ گفتگو کرنے کا تو مدنی قرینہ دے بچا غیبت سے بک بک, بک سے ہمیں قفل مدینہ دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلات و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے الفت نشان ہے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات نہ پہنچائے میں چاہتا ہوں تمہارے پاس صاف سینے سے آیا کروں محق خاطم المحدی سنگھ حضرت شیخ عبدالحق الحق محدی سے دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے اس حصے مجھے کوئی صحابی کسی کی طرف سے کوئی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی کسی کی اس عادت یہ کیا یا اس طرح کہہ رہا تھا حدیث شریف کے اس حصے میں میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینے سے خلاصہ کرتے ہوئے مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الرحمان یعنی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 مذکورہ حدیث سے پاک میں وارش شدہ ارشاد, ارشاد گرامی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں سے محبت کی اتھا گھیرائیوں کا پتہ دیتا ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان شہن سخن سہن استاد زمان حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحن اتنا پیارا شاعر کہا ہے تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت اے تر کے عدم ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو الحمدللہ زوال اللہ تبلیغ القران و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مقت اکثر سنتے جاتے ہیں اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے آشکان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کرے ہر ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول منا لیجیے ان شاء اللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے گناہوں سے نفرت کرنے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 اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ داہا میں اے دعوت اسلامی تیری ہو الصلوۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم جزا الله عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما و اہل یارب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطوفی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں کی اور ساری امت کی مغفرت فرما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 جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی تسلیم اللہ محمد صاحب علیہ وبان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 الحمدللہ رب العالمین عالمین والسلام علی سید المرسلین یا اللہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل خشا کے واسطے کر رد شہید بلا کے واسطے سید سجاد کے سجدے میں صادت رکھ مجھے علم حق دے باقرے میں حدا کے واسطے صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غزب رازی ہو قازم اور رزا کے واسطے بہر معروف ہو سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارکھا اب دی واحد کے واسطے بل صدقہ کر غم کو فرح دے رحم سعاد رحم سعاد سعاد بل حسن سعد بول حسن اور بو سعید دے سات کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری دروں میں اٹھا قدر قدرے اب قدرت نما کے واسطے احسن اللہ ہو لہم رسم سے دیر سے ہسن بندائے کے واسطے نسو سال ہو منصور رکھ دے حیات ہی جافذا کے واسطے بورے عرفانو لو ہمسنا و بہا بہا دے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہرے کی براہیم مجھ پر نار غم گل سارے کر بکاری بادشاہ کے واسطے الاولیاء کے واسطے دے محمد دے کے لیے روزی کرد کے لیے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دن و دنیا دل کے مجھے برکات دے برکات سے اس کے حق دے اس اس کے انتما کے واسطے محمد کے لیے کر شہیدے اس کے ہم دا پے کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پورنور کر اچھے پیارے شمسی بدر کے دو جہاں میں خاد میں رسول اللہ, اللہ کر, کر حضرت علیہ رسول مقدا کے واسطے, واسطے کر احضر احضر احضر احضر احمد <ملسل> مرسلم دے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کر میرا چہرہ میں شہزیا کے واسطے احینا فی فدین و دنیا سلام چودری عبد السلام عبد رضا کے واسطے اس کے احمد میں عطا کر کشمتر سو دے جگر، جی جگر، یا خدا کو احمد, احمد رضا, رضا کے, کے واسطے وسلم عرفافیا go <laughs> fu